صاحب پاکستان آنکر کر آپ نے فلمی صنعت یا فلم سازی سے بہت حد تک کنارہ کشی اختیار کر سازی سے تو کنارہ کشی ضرور کی کچھ حد تک لیکن صنعت سے بالکل کنارہ کشی نہیں کی میں تو پچھلے 15 سولہ سال صرف ایک ہی کام کرتا رہا ہوں اور یہ کہ کسی طرح پاکستان میں ایک آزاد فلمی صنعت قائم ہو جائے اور کسی اور غیر ملک کی مرحوم منت نہ رہے اس جد و جہد میں خاصا وقت گزرا اور, اور ہر چیز خرچ کرنا پڑی اور یہاں تک کہ آخر میں جیل تک کھوائے جیل کی ہوا کھائے اس لیے یہ تو صحیح بات نہیں ہے کہ میں نے فلمی صنعت سے کنارہ کشی کر لی البتہ فلم نہیں بنائی اس لیے کہ میرے پاس اسٹوڈیو نہیں تھا اور نہ میں پیسہ اتنا لایا تھا کہ یہاں کسی طرح سے بھی مشینری منگا کے قائم کر لیتا نہ مجھے کوئی لائسنس ملا جس سے میں اسٹوڈیو یہاں قائم کر لیتا اور فلمیں بنانا شروع کر لیتا لیکن یہ ضرور کیا کہ ماحول ایسا پیدا کیا ملک میں کہ پاکستانی فلمیں بن سکیں اور سینما یہاں کے پاکستانی فلموں کو چلانے پر مجبور ہو جائے اچھا احمد آپ کو یاد ہوگا اور یقینی طور پر یاد ہونا چاہیے کہ آپ کی جو فلم تھی جس نے لوگوں کے من جیت لیے تھے وہ من کی جیت جی وہ روہی نیار سے کچھ زیادہ ہی بلند تھا جیسے بہت فرق تھا جی اور وہ فلم میں نے اس جگہ بنائی تھی جہاں میرے پاس اپنا اسٹوڈیو تھا اور اپنے اچھے کام کرنے والے اکٹھے کر سکا تھا میں دو تین سال میں اچھے لکھنے والے اچھے کام کرنے والے ٹیکنیشین وغیرہ سب کو اور ایک خاص ماحول میں اطمینان قلب کے ساتھ وہ فلم بنائی اور اور بھی فلمیں ویسی ایک رات اسی طرح بنی اور من کی جیت اور پریم سنگیت اور میرا بائی بڑی میری بہترین فلم تھی جی. وہاں فلم بنا سکتے تھے اور یہ ایک کام ایسا ہے کہ جس کے لیے ایک صحیح ماحول ہونا چاہیے اور صحیح قسم کی مشینری آپ کے پاس ہونی چاہیے اسٹوڈیو ہونا چاہیے اور کام کرنے والے لوگ ہونے چاہیے صحیح قسم کے تو پھر فلمیں اچھی بنیں گی اور ضرور بن سکتی ہیں لیکن یہاں جن حالات میں ہم نے روحی بنائی وہ کچھ حالات ہم ہم ہی جانتے ہیں کہ کیا وقت تھا اور کیا, کیا مشکلات سامنے تھیں ہمارے لیکن ہمیں اس وقت یہ ثابت کرنا تھا کہ صاحب پاکستان میں فلم بنانا ممکن ہے جو ہر طرف سے آواز آتی تھی کہ صاحب یہاں فلم بن نہیں سکتی اور کوئی فلم بنا نہیں سکتا اس وجہ سے بہتر یہی ہے کہ ہمیں غیر ملکی فلمیں مگا دیجئے لانے دیجئے اور یہاں فلم بنانے کی کوشش نہ کیجیے لیکن خدا کا شکر ہے کہ آخر میں یہ ثابت ہو گیا کہ فلمیں بن سکتی ہیں اور آپ کو حیرت ہوگی کہ اس سال میں اکتیس دسمبر تک 1964 میں فلمیں مکمل ہو کر ریلیز ہوئی ہیں हुँ. تو یہ بہت بڑی تعداد ہے کے لیے है. جس میں چار سو سنیما ہے کل صحیح ہے آج کے دور میں دنیا کے اور ممالک فلم سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا رہے آ جانتے ہوں گے لیکن مجھے معاف کیا جائے ہمارے ابھی تک بہت معیاری فلمیں بھی تیار نہیں ہو سکتی آپ بالکل صحیح کہتے ہیں آپ کہ ہمارے یہاں معیاری فلمیں نہیں ہوتی ہمارا پہلا تو اس محنت کا جو ہمارا پہلا نسب العین جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم فلمیں ممکن کر دیں اس ملک میں کہ فلمیں بن سکتی ہیں تو اب یہ دوسرا فیز شروع ہوا ہے جس میں کہ پوری انڈسٹری کی توجہ اور حکومت کی توجہ اس طرف موجود ہوئی ہے اس طرف سب نے سوچنا شروع کیا ہے کہ فلموں کا معیار کس طرح بلند کیا جائے تو حال ہی میں کئی میٹنگز ہوئی ہیں کئی کانفرنسز ہوئی ہیں کئی ریکمنڈیشنز کی گئی ہیں سفارشات کی گئی ہیں حکومت سے بھی انڈسٹری سے بھی کہ یہ, یہ, یہ طریقے اختیار کرو جس سے فلم انڈسٹری میں معیاری فلمیں بن سکیں اور مجھے بالکل نا نامیدی نہیں, نا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اچھی فلمیں نہیں بن سکیں گی میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہترین کی آبادی میں بہت ہنرمند لوگ موجود ہیں جو اگر اس طرف کی طرف تو اعلیٰ سے اعلیٰ فلمیں بن سکتی ہیں انہیں صحیح قسم کا ماحول ملے صحیح قسم کی انہیں ٹریننگ ملے تو کوئی سبب نہیں ہے کہ معیاری فلمیں نہ بنے ایران اور افغانستان بھی تو تشریف لے جا چکی ہیں کسی وقت کو لے کر جی تو وہاں پر آپ نے فلمی صنعت کے بارے میں کچھ سروے وغیرہ کیا جی ہوگا تو وہاں ہماری پاکستانی فلموں کے لیے کچھ مارکیٹس ملنے کا امکان ہے جی ہاں بہت امکان ہے ہم لوگ یہ بہت لوگ یہاں سوچتے ہیں کہ صاحب ہماری فلم کیونکہ یہاں عوام پسند کرتے ہیں خواص تو پسند نہیں کرتے ہماری فلموں جی تو ہماری فلم باہر کیسے چلے گی تو یہ باہر بھیجنے کا جو سوال ہے اس پہ محض وقت ضائع کیا جاتا ہے لیکن ابھی حال میں پچھلے سال ہم ایران گئے تھے پچھلے سے پچھلے سال اور اب کے ہم افغانستان گئے اس نومبر میں تو ہمیں حیرت بھی ہوئی اور کچھ ایمان تازہ بھی ہوا اور ہماری جو تھیوری تھی وہ ثابت ہوئی کہ اگر ایسے ملکوں میں ہماری فلمیں جائیں جہاں عوام کی ثقافتی اور ایجوکیشنل تعلیمی سطح وہی وہ ہے جو ہمارے ملک کی ہے تو دو فلمیں جو ہمارے عوام کو پسند آتی ہیں وہ عوام کو بھی پسند آئیں گی بالکل آنی چاہیے اور اس, اس طرح اسی پر ہم دس فلمیں لے کر اپنی ڈیلیگیشن لے کے کابل پہنچ گئے اور وہاں جا کر جب ہم نے ان سے درخواست کی صاحب ایک فیسٹیول سات دن کا ہو جائے اور اس میں دو شو ہوتے ہیں ہر سنیما میں تو ایک سنیما اپنے چار سنیما میں سے ہمیں دے دیجئے جس میں ہم دو فلم دو شو روز چلائیں دن ایک فلم لگی اس کا اتنا رش تھا اتنا رش تھا کہ ہماری فلم کو بھی چلنے دیا پہلے سنیما میں تیسرے اور چوتھے دن چاروں سنیما پاکستانی فلم میں چلا رہے تھے اور پانچ پانچ شو دن میں ہو رہے تھے اور سب ہاؤس فل اور دو دو سو آدمی بغیر کُرسیوں کے اندر کھڑے ہو کر دیکھنے کو دن وہ ہنگاما رہا ہے کابل میں تو وہاں کی حکومت بھی اور لوگ بھی حیرت کر رہے تھے کہ ان کی فلمیں اتنی مقبول کیوں ہوئیں کیسے ہوئیں کیونکہ جو ہم فلمیں لے گئے تھے وہ ایسی تھیں جو پاکستان میں بھی چلیں تھیں اچھی خاصی ہم نے کہا یہ کابل میں بھی چلنا چاہیے اور وہاں جا کے چلائیں تو واقعی ویسی ان کو مقبولیت ہوئی جو پاکستان میں حاصل ہوتی تھی تو افغان گورنمنٹ نے ہم سے چھیانوے فلمیں سال کی لینے کا معاوضہ کیا تیار ہو ہم سے وعدہ لیا کہ آپ چھیانوے فلمیں سال کی ہمیں بھیجیے اب ہم اور وفد بھیج رہے ہیں جو ایران اور ترکی اور اور مصر اور افریقہ جائیں گے اسی اپریل کے مہینے میں مئی کے مہینے میں اور اسی طرح سے ہم سات سات دن کے فلمیں میں لے کر کے اور اپنی فلموں کو وہاں بیچیں گے ہمارا اندازہ ہے کہ کل اگلے دو سال میں تقریباً نوے لاکھ روپیہ فلمیں باہر سے لے آئیں گی جس سے پھر فلم انڈسٹری کو تقویت پہنچے گی مالی حیثیت سے اور فورن ایکسچینج کی حیثیت سے اچھا احمد صاحب آپ اپنے تجربات کی بنا پر فلمی صنعت کی ترقی کے لیے کیا مشورے دے سکتی ہیں صاحب اب تو فلمی صنعت کی ترقی کے لیے ایک مشورہ ہے کہ اس کو اکنامک طریقے سے مضبوط کیا جائے اور اس کے لیے موٹی چیز یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈیو قائم ہوں اور زیادہ سے زیادہ سنیما بنے جی کم از کم آبادی کے لحاظ سے پچیس ہزار کی آبادی پر ایک سنیما ہونا چاہیے اس لحاظ سے آپ ٹوٹل کریں تو دو ڈھائی تین ہزار سنیما ہمیں ملک میں چاہیے اور اس کی سفارش فلم فیک فائننگ کمیٹی جو گورنمنٹ نے مقرر کی تھی انہوں نے بھی سفارش کی ہے کہ کم از کم پانچ سو سنیما اگلے چار سال میں بن جانے چاہیے ہماری فلم ایکسپورٹ پروموشن کاؤنسل جو ہے انہوں نے بھی یہ سفارش کی کہ کم سے کم سو سنیما پر ایئر کے حساب سے بڑھانے چاہیے سنیما کیونکہ سنیما بہت کم ہے تو زیادہ سنیما بنے اور زیادہ اسٹوڈیو بنے تب جا کر یہ فلم انڈسٹری بہت ٹھوس طریقے سے کام بھی کر سکے گی اور اقتصادی طور پر مضبوط ہوگی تو فلمیں فلموں کا رنگ بالکل بدل جائے گا بے شک ہم آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے کے جو عوام ہیں یعنی ریڈیو کے سننے والے عوام جی وہ پتہ نہیں کیوں ہمیشہ یہ خواہش کرتے ہیں اس پروگرام میں کہ جو بھی مہمان آئے اس کی پسند کا ایک ریکارڈ سنیں جی تو اس وقت بھی وہ کان لگائے بیٹھے ہوں گے وہ آپ کی پسند جی کا ریکارڈ جی سننا چاہتی ہیں ریکارڈ تو مجھے بہت سے پسند ہیں میں کیا بتاؤں آپ کو کون سا ریکارڈ بتاؤں اس وقت سوچنا پڑے گا جی میرا ہے وہ غالب فلم میں ایک غزل تھی بیشتر گائی تھی نورجہاں بیگم نے نکتہ چی ہیں غم دل اس کو سنائے نہ ضرور دی... سنیے دن، کیا جہاں بات بنائے ہے ہمیں اچھا احمد صاحب آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جب پھر کبھی یہاں کراچی آنے کا اتفاق ہو تو ہمیں اور ہمارے سننے والوں کو پھر موقع دیجیے کہ آپ کے خیالات سے استفادہ کر سکیں مل انشاءاللہ مل پھر آپ سے ملاقات حافظ